تشریف مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی یہ تو ایک ہی آپ نے حدیث سنی نا کہ بھائی دس محرم کو قائم ہوگی ٹھیک ہے نا اب مسئلہ کیا ہے دیکھیے اگر پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو پورے عالم اسلام کا تو اب اگر چاند نظر آ جائے تو وہ خلیفہ پورے دنیا میں عید کر سکتا ہے پوری دنیا میں روزے کا حکم دے سکتا بشر بشرطی کہ پورا ایک قاضی ہو پوری دنیا کا جیسے ہمارے پاکستان کا ایک قاضی اس نے چاند دیکھا تو پورے پاکستان میں اعلان ہو جائے گا کہ روزہ رکھا جائے اور اگر عالم اسلام کا ایک امیر المومی ہو تو ایسی صورت میں وہ پوری دنیا کا روزے رکھنے کا حکم دے گا اور پوری دنیا کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عید کا بھی حکم دے سکتا اب رہا یہ کہ قیامت آئے گی وہ تو آنی ہے چاہے تاریخ کوئی بھی ہو وہ تو اللہ تبارک کا کا وعدہ اعزاز الزیل اطل اردو ضلع و خرج عطل اردو اصقالا و قال انسان مالا وہ تو قیامت آنی ہے تو اب وہ اگر انتیس کو آ 9 کو بھی آ جائے دس کو بھی آ جائے تو تاریخ کچھ بھی ہو یہ طے ہے کہ قیامت آنی ہے. اور یہ بنیادی ایمان ہے تاریخ بنیادی ایمان نہیں قیامت کا آنا بنیادی ایمان ہے کہ قیامت برپا ہوگی دنیا میں تاریخ کوئی بھی ہو جی فرمائیے جی وعلیکم السلام